زندگی باقی تو بات باقی وبا علیہ عبد البلاغ برادران اسلام واجب الحترام بزرگو دوستو اور بھائیو عزیز نوجوانو الحمدللہ سلسلہ دروس سیرت نبویہ اللہ صاحبیہ الف الف تہیا کے ضمن میں ہم نے غزوہ تبوک کے بارے میں پڑھا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عزت و کامرانی سے لوٹایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازما تبوک سے واپس تشریف لائے اس سفر کے دوران میں کچھ واقعات پیش آئے ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آقبہ پر یعنی ایک پہاڑی کی چوٹی پر تشریف لے گئے اور آپ کے پاس صرف حضرت حضیفہ اور حضرت عمار تھے اور حضور نے حکم دیا کہ اور کوئی نہ آئے یہ بھی دراصل سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یعنی پہلو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی نگرانی فرماتے تھے کہ لشکر کیسے جا رہا ہے ترتیب کیسے ہے تنظیم کیسے ہے تو اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور سارا لشکر آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو بنو تمیم کے کچھ منافقین جو تھے ان میں سے چودہ آدمیوں نے اتفاق کیا ابھی بڑا اچھا موقع ہے اور آپ اکیلے ہیں اور پہاڑ کی چوٹی پہ ہیں اور زیادہ سے زیادہ دو آدمی ساتھ ہیں تو ایسے موقع پر ہم کیوں نہ ایسے طریقے سے اوپر پہنچیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیں یا حملہ کر دیں تو وہ چودہ آدمی جو تھے انہوں نے پہاڑ پر دوسرے راستے سے چڑھنا شروع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت حذیفہ اور حضرت عمار ساتھ گڑے حذیفہ ذرا پہاڑ کی طرف نظر ڈالو تو جب انہوں نے نظر ڈالی تو چڑھتے ہوئے نظر آ گئے اب وہ گھبرا گئے جب ہم نے تو حملہ کرنا تھا نا خفیہ لیکن ہماری بات تو ظاہر ہو گئی ہمیں صحابی نے دیکھ لیا تھا حضرت حضیفہ نے انہیں جب للکارا نے کہا کہ نہیں نہیں ہم تو ایسے چڑھ رہے تھے ادور اکیلے کھڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حدیفہ جب واپس آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے پہچانا تھا وہ کون تھے انہوں نے کہا نہیں حضور ان کے چہروں پہ کپڑے تھے لیکن ان کے گھوڑوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ بنو تمیم تھے آپ نے فرمایا وہ منافق تھے اور اس کا نام یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا, یہ تھا چودہ آدمیوں کے نام حضور صلی اللہ وسلم نے حضرت حضیفہ کو بتلا دی اسی لیے حضرت حضیف بن الیمان کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا راز دان کہ حضور نے نام تو بتلا دیے لیکن حکم دے دیا کہ کسی کو بتلانا نہیں بس یہ راز ہے اور حضرت حدیفہ نے بھی حضور کی اس راز کو نبھایا کہ پھر ساری زندگی کسی کو نبلی کیونکہ حضور نے منع فرما دی اور دوسرا واقعہ سفر میں یہ پیش آیا کہ صبح کی نماز وقت تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حاجات کی قزائے حاجات کے لیے دور تشریف لے جاتے تھے لوگوں سے بہت دور اور اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ ہم آباد یہ ویسی چیزیں تو ہوتی نہیں تھی بس آدمی پہاڑوں میں اور غاروں میں اور دور چلا جاتا تھا کہ لوگوں کی نظروں سے دور ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور تشریف لے گئے اب صحابہ انتظار کر رہے ہیں اور حیران ہے کہ نماز کا وقت بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے اور حضور ابھی تشریف نہیں لائے جب بالکل نماز کا وقت جانے کا ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز سورج نکل جائے اور نماز قزا ہو جائے تو انہوں نے حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف کو حکم دیا کہ آپ نماز پڑھائیں تو حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف نے نماز پڑھائی ابھی ایک رکعت پڑھائی تھی کہ میرے آقا تشریف لے آئے اور انہیں آ کے جماعت میں نماز پڑھی جس سے محدثین نے مسئلہ نکالا اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ حضرات بھی اپنے ذہنوں میں رکھ لیا کریں بعد لوگ ہیں نا اعتراض کرتے ہیں کہ جی امام ونیفا کی کیا ضرورت ہے امام شافی کی کیا ضرورت ہے امام مالک کی امام انحمل کی بھائی اللہ کا قرآن ہے حدیث موجود ہے تو ہمیں پھر ان ائمہ کی ضرورت کیا تھی اصل بات یہ نہیں ہوتی یاد رکھے ان کا مطلب اما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک تو آپ بھی پڑھ لیں گے میں بھی پڑھ لوں گا لیکن اس حدیث سے مسئلہ کیا نکلا اب ایک حدیث میں اتنا ہے کہ حضور پاک نے عبد الرحمان ابن اوف کے پیچھے ایک رکاوت پڑھی بس حدیث مبارک تو اتنا کہتی ہے یہ ان فقہا کا کام ہے کہ انہوں نے مسئلہ نکالا اور پھر باقاعدہ اس پہ باپ باندھے کہ سلاۃ العقا خلف خلفل کہ بھئی ایک مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ کبھی کبھی بڑا بھی چھوٹے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا یعنی اب حضور سے بڑا تو کوئی ہو نہیں سکتا نا عبد الرحمان بن عوف کا جتنا شان کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ نبی تو نہیں بن سکتے تو اب نبی ایک صحابی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس سے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ کبھی بڑا عالم ہے آگے طالب کھڑا ہے تو نماز ہو جائے تو بڑا بھی چھوٹے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے کہ اللہ کا نبی بھی غیر نبی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے ورنہ تو حضور کی نماز ہی نہ ہوتی یا حضور نماز نہ پڑھتے آپ کھڑے رہتے تو اس لیے یہ محدثین و فوقحا کا کام ہوتا ہے کہ بھائی عدیذ سے مسئلہ کیا نکلتا اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح معنوں میں ایک رکعت پڑھی ہے تو عبدالرحمن اب نے اوف کے پیچھے پڑھی ہے اور دس نمازیں جو ہیں حضور پاک نے جبریل علیہ السلام کے پیچھے پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل اوقات سلاد کی تعلیم دینے کے لیے آئے نا کہ حضور یہ وقت ہے فجر کا کہاں تک یہ یزر کا کہاں تک عصر کا کہاں تک مغرب کا کہاں تک عشاء کا کہاں تک تو ان نے دس نمازیں پڑھائی پانچ نمازیں اول وقت میں پڑھا دی اور پانچ نمازیں آخر وقت میں پڑھا دی اور بدلا دیا گیا دور کے اب صبح صادق سے لے کر مثلا سورج کے نکلنے تک فجر کا وقت ہے اسی طرح بھی اب زیوال کے ہونے کے بعد سے لے کر او ماشاءاللہ تقریبا تقریباً ساڑھے تین بجے تک ظہر کا وقت ہے اسی طرح اصر کا وقت جو ہے جی سورج ڈوبنے تک ہے لیکن یہ نہیں کہ سورج پیلے ہونے کے بعد نواز مکرو ہو جائے اسی طرح سورج ڈوبنے کے بعد شفق احمر کے ڈوبنے تک کی کا وقت ہے اچھا اسی طرح عشاء کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو افضل یہ ہے کہ آدھی رات سے پہلے پہلے, پہلے پڑھ لی جائے پر نہ فجر صادق تک صبح صادق تک آپ عشاء کی نماز ادا کر سکتے تو یہ تعلیم جب دی گئی تو دس رکعتیں حضور پاک نے دس نمازیں جبری علیہ السلام کے پیچھے بھی ادا فرمائیں اور اسی طرح ایک رکعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا راہ نے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بھی تشریف لیا نماز ہو گئی ہے حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ بالکل گھبرانے کی بات نہیں آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا ہے نماز اللہ کی ہے ان سلاد اکانت اللہ کتاب اور اسی اصلاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ منافقین نے ایک مسجد بنائی ہے جو مسجد مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی مسجد رسول اور مسجد کبا یہ تو آپ نے دیکھی ہے ان دونوں کے درمیان میں ایک جگہ تھی جہاں انہوں نے مسجد درار بنائی اس مسجد کا نام تھا مسجد درار یہ مسجد اصل میں اس لیے بنائی گئی تھی کہ ابھی عامر شام کا ایک بہت بڑا یہودی راہب تھا یہودیوں کا عالم تھا اس نے منافقین نے مدینہ سے رابطہ قائم کیا کہ بھی اسلام کو تو بڑی طاقت مل گئی اب یہودیوں کو مدینہ سے نکالا گیا پھر خیبر آ گئے پھر خیبر سے نکالا گیا اب ہمیں جدیرہ عرب سے بھی نکال کے باہر پھینکا جا رہا ہے تو ہم تو بڑے کمزور ہو گئے ہیں تو اب ہم کھل کر تو مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں مسلمانوں کے اندر مل جائیں مسلمان بن کے رہیں لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارا بھی تو کوئی مرکز ہو ہمارے پاس بھی تو کوئی مرکز ہونا چاہیے اس لیے تم لوگ ایک مسجد بناؤ اور شو یہی ہو کہ یہ مسجد ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے کوئی قبا کی مسجد میں نہیں پہنچ سکتا کوئی مدینہ پاک کی مسجد میں نہیں پہنچ سکتا چلو بھی درمیانی مسافت میں ایک اور مسجد بن گئی کہ لوگوں کی نماز جو ہے وہ مسجد میں ہو جائے اور انہوں نے تبوک کے جانے سے پہلے حضور پاک سے بھی خواہش کی تھی. یا رسول اللہ مہربانی کریں آپ ہماری مسجد کے افتتاح فرما دیں ایک دفعہ آپ ایک نماز پڑھا دیں تاکہ پھر برکت ہو جائے گی آپ نے فرمایا میں تبوک کے مسئلے میں مشغول ہوں تبوک سے واپس آنے کے بعد غور کیا جائے جب حضور واپس آ گیا تو حضور کو پتہ چلا کہ وہ تو منافکون نے مسجد بنائی حضور پاک نے مالک ابن دخشن آپ کے صحابیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور مسجد کو چلا دو توڑ دو اور جلاؤ اسی کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا گیا بنا باد إِنْ عَرَدْنَا إِنَّ وَاللَّهُ إِنَّ <كَادُون> لَا کم فِيهِ ابدا اللہ نے حکم دیا کہ میں رحمد ریم نے جو مسجد بنائی ہے یہ کفر ہے لفاق ہے مومنوں کو لڑانے کا ایک اڈا ہے یہ بالکل اللہ اللہ کے رسول کی دشمنی ہے یہ بڑی قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصد نیک ہے لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے لات کمفی ابدا اس مسجد میں آپ کبھی بھی قدم نہ رکھیں آپ کا مقام وہ ہے مسجد تقوا وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہ مقام ہے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اس مسجد کو بھی چلاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو اب کچھ لوگ جو تھے بالکل جنہوں نے نفاق کیا تھا منافق تھے اور تبوک میں نہیں گئے لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے کہ تھے مخلص پکے مومن سچے اندر باہر سے لیکن غلطی ہو گئی بیچارے وہ تبوک نہیں جا سکے ان میں تین صحابہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے جو سیاستہ کی حدیثوں میں بھی موجود ہے کاب ابن مالک حلال ابن امیہ اور مورارت ابن ربی یہ تین آدمی تھے بڑے پکے بسند. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچ گئے تو اب کاب ابن مالک کہتے ہیں کہ میرے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ میں کیا منہ لے کر جاؤں حضور کی خدمت میں حالانکہ میرا کوئی گزر نہیں کوئی مجبوری نہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ٹھیک ہے میں گیا اور کہتے ہیں کہ میں تبسم حضور مسکرائے لیکن میں نے سمجھ لیا کہ یہ مسکراہٹ جو ہے ناراضگی پیار کی مسکراہٹ اور ہوتی ہے اور غضب کی مسکراہٹ اور ہوتی حضور نے فرمایا ہاں کام کیا تھا تمہیں میں نے کہا یا رسول اللہ واللہ بابی حضر حضور خدا کی قسم میرا کوئی عزر نہیں میرے پاس مال تھا دولت تھی سواری تھی پیسہ تھا سب کچھ تھا حضور کوئی عذر نہیں بس میں یہی شیطان کے وساوس کے دھوکھے میں آ گیا کہ آج جاتا ہوں اور صبح جاتا ہوں اور رات نکلوں گا اور کل نکلوں گا اور میرے پاس اتنے تیز گھوڑے ہیں تو میں فورن جا کے قافلے کو پکڑ لوں گا بس کرتے کرتے میں رہ گیا اور کافلا چلا گیا میرا عذر کوئی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کا کہا وہ کہ کاب نے سچ کہا جھوٹ نہیں بنا بہانہ نہیں بنا حضرت کاب کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو مجھے ایک ساتھیوں نے کہا کہ عجیب آدمی یار سب لوگ آئے قسمیں کہا کہ حضور سے معافی لے گئے تم بھی کوئی قسم شزم کھا لیتے حضور معافی مانگ لیتے تو اللہ تو معافی دے دیتے نا یہ تم نے کیا کیا کہا کہ نہیں کو صدق سے آدمی کو سچ سے نجات یاد ملتی ہے جھوٹ آدمی کو ایک نہ ایک وقت ہلاک برباد کرتے سچ سچ میں نے ایک غلطی کی اور پھر حضور کے سامنے جا کے جھوٹ بولوں تو حضرت کا ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ میرے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں اور انہوں نے کہا ہاں اور بھی دو صحابی ہیں حلال ابن میاں ورارت ابن ربی انہوں نے بھی سچ کہا ہے ان کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا بھی اب تمہارے بارے میں جو فیصلہ اللہ کرے حضرت کاف فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نے حکم دے دیا صحابہ کو کہ آئی ان تین آدمیوں کے ساتھ بات چیت لینا دینا اٹھنا بیٹھنا سب بند حتیٰ کہ حکم دے دیا گیا کہ بھی اپنے گھر والیاں جو ہیں بیویاں جو ہیں اولاد بیوی بیٹے کوئی بھی ان سے بات نہ کرنا ان دو صحابہ نے حضرت حلال نے اور حضرت مرارہ ابن ربی نے آدمی بھیجے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بڑھے آدمی ہیں عورت کے بغیر گھر میں رہ نہیں سکتے ہیں تو اگر اجازت ہو تو ہم عورتوں کو رکھ لیں ورنہ ان کو بھیجتے دیں وہاں باپ کے گھر حضور نے ان کو اجازت دے دی لیکن ان کا کیا کہ بولنا نہیں حضرت کہاں پہ اپنے مالک کہتے ہیں کہ مجھے بھی کہا گیا کہ تم بھی جا کر اجازت لو میں نے کہا کہ میں آیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ الح کی تم گھر چلی جاؤ چونکہ تم جوان عورت ہو میں جوان آدمی ہوں خدا نہ خاصا صبر نہ کر سکیں پہلے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہیں کسی اور غلطی میں ہم مبتلا ہوں تم بھی جاؤ اب حضرت مقاب ابن مالک فرماتے ہیں کہ چالیس دن گزر گئے اسی مکاتے پر کہ پورا مدینہ منورہ میں کوئی بندہ نہیں جو ہم سے بات کرے کسی کو اللہ نے قرآن میں بھی دیا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تین آدمی جو پیچھے رہ گئے جب ان پر ان کی زمین بھی تنگ ہو گئی اور ان کا جینا بھی تنگ ہو گیا اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی بات نہ کرے کوئی حضرت کا اپنے مالک فرماتے ہیں کہ میرے دو صحابی جو تھے نا وہ تو خیر بوڑھے تھے وہ تو گھر میں بیٹھ گئے بیچارے کہ کوئی بولتا نہیں سلام کرو کوئی جواب نہیں دیتا لیکن میں جوان آدمی تھا میں آ جاتا تھا مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلو بھی نہ بولے میں تو زیارت کر لیتا ہوں نا چلو حضور نہیں بولتے اور کہتا ہے کہ میں ایسی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا کہ میں یوں دیکھتا کہ حضور میری طرف دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں کبھی محبوب دیکھتا بھی ہے کہ نہیں کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تو حضور مجھے دیکھتے تھے لیکن جب میری نظر پڑتی تو حضور فوراً اپنا چہرہ محبت جب ہو نا ہم نے تو حضور کو محبوب بنایا ہی نہیں ہم تو نام کے مسلمان ہیں نا جی بس ہاتھ چوم لیے بارہ ربیلا ابل کو جھنڈی لگا لی سبحان اللہ جنت میں گھر بن گیا اخلاص ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے داڑھی رکھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے روزے رکھنے کی قرآن پڑھنے کی عبادت کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے ہمارے اتنا تھوڑا کام ہے کہ ہم اللہ کے نبی پہ کتنا احسان کرتے ہیں نام آتے ہیں اپنے ہاتھ چوم لیتے ہیں بالا ربی اللہ آتی ہے جھنڈی لگا دیتے ہیں کی میرا گراطی جا گمراہ بھی کراتے کر ہیں ماشاءاللہ اللہ اور, اور کیا چاہیے اللہ کے نبی کو ہم سے ہمارا تھوڑا احسان ہے دور پر ہم نے محبوب بنایا نہیں نبی پاک یہ ٹھنڈے دل سے ہمیں ماننا چاہیے ایک لڑکی سے محبت ہو جائے دیکھو کتنی قربانیاں دیتے ہو آٹھ آٹھ گھنٹے جو اس کی سڑک کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گلیوں میں کھڑا ہونا پڑے کھڑا ہے کہ ادھر سے گزرے گی دیکھوں گا بس سٹاپ وہ بھی اسی سے بس پہ بیٹھتی ہے اور میں نے بھی یہیں کھڑا ہو کے انتظار کرنی ہے کھڑا ہے ٹہل رہا ہے بارش برس رہی ہے کپڑے بھیگ گئے ہیں انسان کے وجہ بےچارا بندر نظر آ رہا ہے لیکن انتظار ہے کہ محبوبہ آئے گی اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی اور تو کوئی جگہ نہیں ہمارے گھر کے پیچھے آپ جو ہے ہمام میں کھڑے ہو جائیں تو ساری رات ہم میں بھی کھڑا رہے گا بدبو سے مر جائے چاہے کھڑا رہے گا محبوبہ کا حکم ہے محبوبہ سے ملنا ہے اپنے گھر میں کپڑے نہ ہوں وہ کہے کہ سوٹ لانا ہے بالکل بالکل جا کے چوری کرنی پڑے ڈاکہ ڈالنا پڑے رشوت کھانی پڑے محبوب کا حکم ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کو محبوب نہیں بنائے اگر ہمیں حبیب کبریا محبوب ہوتے نا تو ان کی ہر ہر ادا پہ ہم جان دے دیتے پھر مسئلے نہ پوچھتے مولوی سے کہ جی یہ سنت ہے یہ واجب ہے یہ ضروری ہے یا غیر ضروری اچھا جی اگر یہ نفل ہم نہ پڑھیں تو کوئی حرج تو نہیں نا ہاں جی کوئی حرج نہیں بالکل آپ نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی جنت میں کوئی کمی نہیں ہم سب اسلام سے نکل جائیں تو خدا کو, کو کوئی نقصان لیکن اگر ہم نے رہنا ہے تو پھر تھوڑا سا لحاظ اگر ہم نے اسلام قبول کیا ہے دیکھو نا جی ایک آدمی عہدہ لیتا ہے گورنر بنتا ہے وزیر بنتا ہے منسٹر بنتا ہے حلف وفاداری اٹھاتے ہیں اب آپ نے دیکھا نہیں کافروں کا کیا معاملہ ہے کہ ایک لڑکی کا اسکینڈل بن گیا ان کے نزدیک تو جنازہ نہیں اسکینڈل کیوں بن گیا ان کے نزدیک تو بھائی کوئی زنا جنا ہے ہی نہیں شراب شراب ہے نہ زینا زینا ہے نہ شباب شباب کباب کوئی چکر نہیں ہے مسئلہ کیا تھا وہ کہتے کہ نہیں جب یہ آدمی پر عہدے پہ آ گیا منسٹر کے عہدے پہ آ گیا ہے سینیٹر کے عہدے پہ آ گیا ہے یہ اب پبلک کا نمائندہ ہے اب اس کا کردار جو ہے اس کا اثر پبلک پر پڑتا ہے اب یہ غلطی نہیں کر سکتا پہلے جو اس نے مکالا کیا ہے کرتا رہے جب نوکری ختم ہو جائے جا لیکن جب اس نے حلف اٹھایا اور قوم کا اتنا بڑا نمائندہ اور جھوٹ بول رہا ہے آپ نے بھی کبھی سوچا ہے کہ مسلمان ہو کر جھوٹ بول رہا ہے ہم نے بھی تو آخر کوئی حلف اٹھایا نا کیا الا اللہ ارا و شد الحمد الرسول اللہ اور دن میں پانچ دفعہ اس کو دہراتے ہیں ایک ٹھنڈے دل سے غور کریں آپ مولویوں کی باتوں میں نے بگڑا کریں لیکن یہ غور کریں کہ کیا اگر واقعی ہمیں حضور سے عشق ہے حضور سے ہمیں محبت ہے حضور ہمارے محبوب ہیں ہم نے تو اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ بی علی پہ جب جاتے تھے نا تو کہتے بھائی گاڑی روک دو گاڑی روک دو ہاں بھائی کیا انہوں نے کہا بھائی اب آگے تو میں ضرورت نہیں کر سکتا کہ سواری پہ سوار ہو کے مدنی پا کے شہر میں جاؤں یہاں سے پیدل اللہ کے بندے کوئی شریعت میں منع ہے انہوں نے کہا کوئی منع نہیں شریعت میں لیکن بات ادب کی اسی لیے جب عبد الحمید مراد جس نے حرم نبوی بنایا ہے نا مسجد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب آئے تو بتائے دنیا کا ایک بادشاہ تھا اس نے کہا کہ جب میں اسٹیشن مدینے پہ اتروں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک وہ اسٹیشن موجود ہے آپ جب مکہ آتے ہیں نا تو راستے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹیشن کا ابھی تک وہ آسار موجود ہیں اور کچھ ڈبے گاڑی گاڑی کے ٹوٹے پھوٹے بھی پڑے ہوئے ہیں تو یہاں آ کے اترا ہو تو اس نے کہا کہ یہاں سے میرے ہاتھ پاؤں جو ہے نا جیسے مجرم کو باندھتے ہیں رسی میں باندھ لو اور گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ محمد مدنی کے روزے تک کہ میں مجرم ہوں اللہ کے دین کا ایسے لے جاؤ یہ نہیں کہ بادشاہ بنا کے لے جاؤ مجھے مجرم کی حیثیت میں گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ کہ ہم تو مجرم ہیں ہم نے کیا حق ادا کیا ہے حضور پاک حالانکہ دنیا کا بادشاہ تھا لیکن سوچ دیکھو کتنی تھی اور اسی طرح آیا رسی بندوا گیا ہے ہم نے میرا بھائی کبھی سوچا نہیں ویسے آپ کی مرضی ہے ہمیں جیسے اللہ شاہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ موری وکی ہمیں کہنے کی عادت پڑ گئی ہے انہیں سننے کی عادت پڑ گئی ہے ہم کہتے کہتے مر جائیں گے سنتے سنتے چلے جائیں گے بات جہاں تھی وہی وہ رہے گی مزلت ہو گیا ہے وہ بہرحال اب دیکھیں یہ ہے مقام عشق کہ دیکھ رہا ہے کہ حضور دیکھتے ہیں کہ وہ کہر سے دیکھتے ہیں دیکھتے تو ہیں میرے شاعر نے کیا عجیب بات کہتے وہ کہر سے دیکھتے ہیں نراد ہو کے دیکھتے ہیں دیکھتے تو ہیں میں شاد ہوں کہ ہوں تو کسی کی نگاہ میں ی کی نگاہ میں تو ہوں چلو غضب سے صحیح کہتے ہیں جناب اسی حالت میں چالیس دن گزر گئے مکاتا جاری ہے ملک ملکان بنو گسا سے نہ بادشاہ نے خط بھیجا اور اپنا قاصد بھیجا کا پبن مالک کو چونکہ کا پبن مالک تو بڑا ادیب خطیب نبیب آدمی تھی ادھر خط بھیجا کہ کا مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرا نبی تیرا سردار تجھ سے ناراض ہے اور تیری بڑی بےزتی ہو گئی ہے کہ چالیس دن سے پورا مدینہ بائی کاٹ ہے تم پہ لہذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کے مذہب کو اس کے شہر کو اس کے دین کو چھوڑ کر فوراً میرے پاس پہنچو یہاں میں تمہیں اپنا سب سے بڑی وزارت کا عہدہ دینے کے لیے تیار ہوں تمہارے جیسے آدمی کو اللہ کے نبی نے ضائع کر دیا ہے تم کو ضائع کرنے والے آدمی حضرت کاب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ یہ میرا ایک اور امتحان اب بات سنیں کاب کی طرح دل پہ پتھر رکھ کے اس کا وزن کریں تھوڑا حضرت کاب کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں کہ بادشاہ نے مجھے لالچ دی ہے وزارت دی ہے میرے پاؤں ڈر مگا جائیں کہ وہ کہتے نہیں میں اس بات پہ رونے لگ گیا کہ یا اللہ میرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کافروں کو مجھ سے امید ہو گئی ہے اگر میرا ایمان کبھی ہوتا تو کافر مجھے پیغام ہی کیوں بھیجتا ضرورت ہی کیوں کرتا پیغام بھیجنے کی اس نے جو مجھے پیغام بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ کافروں کو مجھ میرے بارے میں امیدیں پیدا ہو گئی ہیں کہ شاید شاید ڈھیلا ہو جائے تو میں نے اس کا خط کو لیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے سامنے آگ کا تنور تن چل رہا تھا اس میں ڈالا اور میں نے کہا ارجی الا ملک جاؤ اپنے بادشاہ سے کہہ دینا کہ کاپی اپنے مالک کا یہی جواب ہے محمد بدنی کے شہر میں میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر جاؤں گا لیکن تمہارے پاس نہیں آؤں گا حضرت کاب فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا تھا نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ نے ہماری توبہ قبول کی اب دو صحابی وہاں سے چلے ایک گھوڑے پہ دوڑا اور ایک پیدل دوڑا کے بھی ہم جا کے مبارک دیں کاب کو بھی مبارک ہو بھائی مبارک ہو تمہاری وہ توبہ قبول ہو گئی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ جب اس نوجوان نے دیکھا نا کہ وہ تو گھوڑے پہ جا رہا ہے لازمی بات ہے وہ پہلے پہنچ جائے گا تو اس نے دور سے پکارا یا کعبو ابشر یا کعبو ابشر مبارک اس کی آواز مجھے پہلے پہنچ گئی گھوڑا باز میں پہنچا تو جب وہ آیا تو میں نے کہا بھی اس کی آواز پہلے پہنچی تھی میں نے اپنے سارے کپڑے نکال کے اس کو مبارکباد کے عوض میں دے دیے اور اس کے بعد میں دوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور سب سے پہلے کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ صحابی تھے وہ کھڑے ہوئے انہوں نے مجھے مبارک دی کہتا ہے خدا کی قسم میں طلحہ کا یہ احسان نہیں بھول سکتا کہ وہ سب سے پہلا شخص تھا جو مجھے مبارک دینا اور میں نے دیکھا اب حضور میری طرف دیکھ کے مسکرائے اب ان کی مسکراہٹ میں ناراضگی کے بجائے محبت تھی اور اب شریا کا توبہ اللہ نے منظور فرما لی ہے تمہیں معافی جس کو اللہ نے قرآن نے ان اللہ, غفور اللہ بخشنے والے ہیں, والے ہیں یہ عظیم واقعے کے بعد یہ وہی سن ہے یعنی افسانہ آٹھ ہی گری جو ہے تقریباً ختم ہونے والا ہے جس میں بی بی املسوم بنت رسول اللہ صلی اللہ سب کی وفات ہو گئی اور انہی دنوں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا حضور نے سارے صحابہ کو جمع کیا سب لوگ آ حضور نے خطبہ پڑھا صحابہ کہتے ہیں عجیب خطبہ تھا اور اس میں منافق بھی آ گئے چونکہ منافق تو آ جاتے تھے نا مسجد میں حضور نے خطبہ پڑھنے کے بعد اعلان فرمایا آپ نے فرمایا کہ کم یا فلان کم یا فلان کم یا فلان فلان اٹھو نکل جاؤ مسجد سے تم منافک ہونافقین من حضور نے چھتیس منافقوں کے نام بتلا کے ان کو مسجد سے نکال دیا اس سے بڑی موت ان کے لیے کیا تھی کہ اللہ کے نبی کی دبان سے فضیحت ہو گئی کہ تم منافق ہو منافق ہو نکل جاؤ اور ان کا راز جو تھا وہ بھی ختم بھنڈا پھوٹ گیا ضلع ہو گئی اسی ضلعت کو دیکھ کے عبد اللہ ابن ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا نا جی اس کو, اس کو ایسی بیماری گری کہ وہ بستر پہ گر گیا اور اسی غم میں وہ گل گل کے مر گیا لیکن ابن عبیبن سلول نے حالانکہ وہ رئیس المنافقین منافقین سب منافقوں کا سردار جو تھا یہ عبداللہ ابن عبیبن سلول تھا شدید جب مرنے کا وقت آیا نا اس وقت اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس جائیں کہ وہ میرے پاس تشریف لائیں اب سیرت کا اندازہ کریں حضور کی رحمت کا اندازہ کریں حضور کے کرم کا اندازہ فرمائیں حضور آگے گئے تشریف اتنا بڑا دشمن ہے سارے منافقوں کا سردار ہے بیمار ہے مر رہا ہے بلاتا ہے حضور پھر گھر آ گئے اور جب حضور آئے تو اس وقت مرنے کے بالکل قریب تھا اس وقت بھی کہہ رہا تھا نہ درگے ہائے وہ یہودی کی درگاہ یار فاونی میری جان اونچی جی کرتے میرا نام اونچا کرتے مجھے بھی چھوڑ کے چلے گئے یعنی اس موت کے وقت بھی بد بخت یہودی ہوں کو یاد کرا اور حضور سے کہنے لگا کہ ایک تمنا ہے میری اگر آپ مان لیں کہ آپ جو ہے اپنا قبیس مبارک مجھے دیں اسی میں مجھے کفن دیا جائے اور جنازہ بھی آپ میرا پڑے حضور نے فرمایا تم ہو تو منافق آخر وقت تک یہود یہود کر رہے ہو لیکن بہرحال تم نے سوال کیا ہے تو میں میٹا دے دوں اور حضور باد تشریف لے آیا اور اس کے بیٹے سے کہا عبد اللہ ابن, ابن سلول یہ بیٹا جو ہے پکا مومن، عاشق رسول اللہ. کہ جب تمہارے باپ مر جائے تو میرا کمیش دے جانا اسی میں اس کو دفن دے, دے، اسی میں کفن دے, دے. وہ آیا حضور نے کمیص دے دیا اصل بتانے یہ تھا جس کو بہت سارے علماء نے ذکر نہیں کیا لیکن بعض محققین جو ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ کمیز دینے کی دراصل وجہ اور تھی جنگے بدر میں جب حضرت عباس حضور کے چچا قید ہوئے تھے تو جنگ میں کپڑے پھٹ گئے تو حضور باغ نے کہا بھی کسی کے پاس کوئی کپڑا ہو کوئی کمیز ہو تو میرے چاچا کو دے دو چلو کپڑا تو پہن لینا قیدی تو ہے بہرحال چچا تو ہے نا چاہے قیدی ہے کافر ہے تو کسی کا کمیز حضرت عباس کو آ نہیں رہا تھا تو ابنے ابنے جو تھا کو پر بدلہ ادا کر دوں قیامت میں کسی نے بیت میں نہ رہے اور اللہ کا نبی کسی کا احسان دکھتا اور یہ بھی سیرت کا پہلو ہے کہ اگر آپ کو کسی نے ہدیہ دیا ہے تو آپ جواب دیں تاکہ کوئی ہدیہ دے کوئی چھوٹا دے گوڑا گو، دے گے گو، بادی نہیں ہوتی ہدیہ تو ہدیا ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ قیمتی بھی ہو تاکہ اس سے تعلق جو ہے بڑھتا ہے کوئی احسان کرے تو ہل جزاحسان الحسان اس کا بدلا پھر احسان کے ساتھ نمٹا خیر جب جنازے کا وقت آ گیا مر گیا ہو جب مر گیا اس کے بیٹے نے اطلاع دیے تو ٹھیک ہے جنازہ لے آؤ لوگ کھڑے ہو گئے سفے بن گئیں جنازہ تیار ہو گیا اور حضور جنازے کے لیے جان لگے تو حضرت عمر انہوں نے کہا یار سر اللہ تو سن لے آئے حضور اس کا جنازہ نہ پڑے آپ کو نہیں پتا یہ ظالم منافق دشمن اس نے عہد میں کیا کیا بدر میں کیا کیا بی بی عائشہ پہ توبت لگانے والا بدبخت یہودیوں سے جوڑ کرنے والا بدبخت اور یہ وہی بدبخت نہیں جس نے کہا تھا حضور اس دشمن کا جنادہ پڑھا دیں حضور نے فرمایا عمر ہٹ جاؤ جنادہ پڑھا ہوں گا اور نے کہا حضور نہیں اس کا جنازہ نہ پڑھا یہ منافق ہے اور منافقوں کا سردار ہے حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے استغفر او لا تستغفر ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو تو اس لیے میں مانگتا ہوں حضرت عمر نے کہا کہ حضرت عمر کہتے ہیں پتہ نہیں اس دن میرے اندر کہاں سے ایسی ضرورت آ گئی کہ میں ساری زندگی پریشان رہا میں نے حضور کو کپڑے سے پکڑ لیا اور مسلح سے کھینچنا شروع کر دیا حضور اس ظالم کا جنازہ نہ پڑا اور حضور حیران کھڑے کیوں عمر مجھے کھینچ رہا حضرت عمر نے کہا حضور اللہ نے آگے فرما دیا کہ أو لا لهم إِنْ كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ 71 مَا هُوَ إِلَّا قَوْلُ الْحَقِّ فَلِمَ تَنْفَرُونَ إِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِكُمْ خَيْرًا لَّهُ لَا يُرِيدُ بِكُمْ سُوءًا کہ اگر اللہ کے نبی ان کے لیے آپ ستر دفعہ بھی بخش مانگے ان کو اللہ ہر گز نہیں بخشیں گے اللہ کسی دین سے نکلنے والے کو ہدایت نہیں دیتے حضور اللہ نے کہہ دیا کہ ستر دفعہ بھی مانگو تو میں بخش نہیں کروں گا حضور نے فرمایا عمر اللہ نے کہا ہے نا کہ ستر دفعہ مانگو نہیں کروں گا میں سے زیادہ کروں گا رحمت ہے رحمت ان کا اللہ نے کہ مانگو یا نہ مانگو تو ہم ستر سے زیادہ مانگ لیں گے شاید اللہ راضی ہو جائے حضور کیا کروں اب دیکھیں اس کا نام ہے وہ ایک مقام تھا اب دوسرا مقام دیکھیں گے جب حضور نے اللہ اکبر کا دئی ہے تمہار پیچھے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر اس بات کو سمجھیں اپنے ذہن و عقل میں رکھیں ایک ہے مشورہ دینا ایک ہے اطاعت رسول اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنا مشورہ تو دے دیا کہ حضور دشمن ہے پکڑ لیا حضور کو حضرت عمر کہتے ہیں اللہ آتا عجب بولا جر میں اپنی ضرورت میں ساری زندگی تعجب کرتا رہا کہ اللہ کے نبی کو ہاتھ سے پکڑ لوں اور حضور بھی مجھے کچھ نہ کہے ورنہ حضور ڈانٹ دیتے حضرت عمر کا بڑا مقام ہے لیکن حضور کے سامنے کیا ہے لیکن جناب آپ اندازہ کریں کہ جب حضور نے شروع کی اللہ اکبر حضرت اللہ اکبر یہ نہیں کہ نکل گیا ہوگا شہر اچھا جی میں تو نہیں پڑھتا نا کہا نہیں جب نبی پڑھ رہے ہیں تو اب پڑھنا پڑے گا اب انکار نہیں ہو سکتا اب کھڑا پیچھے ہونا پڑے گا یہ تھی اطاعت رسول یہ تھی اطاعت ابھی اسی لیے حضرت عبداللہ مسعود جب حج پہ گئے حضرت عثمان جب حج پہ گئے نا جی تو مقام عرفات میں جب آپ نے نوازے پڑھے نہ آپ نے کہا بھی میں چار اقاد پڑھاؤں گا صحابی کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو حضور نے دو رکعت پڑھی ہے حضور نے دو رکعت پڑی ہے حضور نے دو رکعت پڑی, پڑی ہے تم چار رکعت پڑھو گے انہوں نے کہا کہ ہاں حضور مدینے سے آئے تھے حضور تو مسافر تھے اب میں نے تو شادی کر لی ہے مکے میں مکہ میرا گھر ہو گیا ہے تو میں تو مسافر نہیں ہوں میں کیسے دو پڑھوں میں چار پڑھوں گا صحابہ کہتے ہیں, نہیں دو پڑھو کہتے ہیں, نہیں میں چار پڑھوں گا جب حضرت عمر کھڑے ہوئے چار پڑھانے کے لیے سارے صحابہ کھڑے ہوئے پڑھنے کے خلیف ہے راشد ہے اب جو حکم دے گا تو امیر مشورہ دینا مسئلہ پیش کرنا رائے میں اختلاف پیش کرنا یہ تو کوئی جھگڑا نہیں کوئی بری بات نہیں یہ تو ہر آدمی کو حق ہے نا رائے دینے کا ہر آدمی کو حق ہے رائے دینے کا تو اسی طرح رائے آپ دے سکتے ہیں لیکن جب کوئی امیر خلیف ہے راشد علیکم سنتی سنت الخلفاء الخلین وہ فیصلہ کرتے ہیں تو اب انکار نہیں ہو سکتا اب تو ماننا پڑے گا تو بہرحال حدود نے جب جنازہ پڑھا دیا تو اللہ دوبارک و تعالی نے قرآن نادل کیا ولاۃ ابدن ولا کبری ان کفرولہ اللہ نے قرآن نظر کیا کہ میرا محبوب جو رائے جو فیصلہ عمر نے فرش پہ کیا میں نے عرش سے اسی کو منظور کر لیا ہے ایسے بدبختوں کی کبھی نماز نہ پڑھایا کریں اور نہ ان کی قبر پہ کبھی کھڑے ہوں نہ ان کے لیے کبھی بخشش مانگے یہ تو کافر ہیں یہ تو فاض ہے ان کی جنادہ ان کی نماز دلا پھر نہ پڑھا حضور نے بلایا عمر کہ, کہ عمر اللہ نے تو تیری بات مان لی بھائی اب دیکھیں کہ علماء نے یہاں کیا بیان لکھا ہے محدسین فقاہ نے کیا بات لکھی اب ہم تو حدیث اسی طرح پڑھ کے چلے جائیں گے نا کہ یہ جی اللہ نے حضرت عمر کی تجویز قبول فرما لی آئندہ کے لیے حضور کو روک دیا گیا کہ کسی منافق کا جنازہ نہ پڑھائے بات ختم ہو گئی لیکن یہ ان کا کام ہے فقہا کا ان نے کہا کہ اگر اللہ چاہتے تو یہ آیتیں جو ہیں دو منٹ پہلے اتار دیتے تو حضور جنازہ نہ پڑھتے جب جنازہ نہیں پڑھنے دینا تھا آجنادے سے روکنا تھا دو منٹ پہلے بھی جبریل آ جاتا جبریل تھک جاتا لیکن جبریل دو منٹ پہلے نہیں آیا جنازہ ہو گیا جبریل بعد میں آیا وجہ کیا تھی تو انہوں نے کہا کہ اس میں راز تھا اللہ یہ چاہتے تھے کہ اب محمد مدنی کہہ چکے ہیں کہ میں جرازہ پڑھاؤں گا اور عمر کہتا ہے کہ نہ پڑھاؤ اگر ہم نے پہلے روک دیا تو بات میرے نبی کی رہ جائے گی ابھی تو نبی کی بات پوری ہونے دو نا بات میں فیصلہ سنا دیں ابھی اللہ کے نبی کی بات کو پورا ہو جانا ابھی تو جو ادور کے منہ سے نکل گیا ہے محبوب نے کہہ دیا ہے کرنے کو آئندہ کے لیے سمجھا دیں گے کہ بھائی یہ نہیں کرنا یہ ہوتا ہے مقام اسی کا نام ہوتا ہے تفکو اسی کا نام ہوتا ہے فقہ اسی کا نام ہوتا ہے فکا الحدیث کہ بھائی حدیث پاک لفظ تو آپ نے بھی پڑھ لیے لفظ تو میں نے بھی پڑھ لیا لیکن مسئلہ کیا نکلا حضور صلی اللہ علیہ وصابً کثیر کسی اس واقعے کے بعد حضور نے حضرت ابو بکر کو بلایا فرمایا میں ابھی نو دن حجیاں شروع ہو گئی ہے حج فرض ہو چکا ہے تم حج کے لیے چلو سب سے پہلے سال جب حج کے لیے بھیجا گیا تو حضرت ابو بکر کو بھیجا آپ نے فرمایا تم امیر الحج ہو تمہیں ہم امیر بنا کے بھیج رہے ہیں اور اپنی نگرانی میں جا کر سب کو حج کرائیں اور حضرت ابو بکر قافل لے کے چل پڑے اور بڑے قافل چل اسی سنا میں یعنی صاحب کا درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نمہ جی کا جو ہے اس کو عربی آمت الوفود بھی کہتے تھے کہ بھی یہ وفود کا سال ہے بڑے بڑے وفد آئے تو بنو تمیم کا وفد آ بنو تمیم کا جو وفد آیا اللہ کے بندے جو آئے سوہر کی نماز کے بعد کا وقت تھا پوچھتے پوچھتے کہ حضور پاک کا گھر کہاں ہے تو حضور صلی اللہ صحیح کے گھر کے باہر آ گیا اخروجی او یا محمد جی لائنا یا محمد اخروجی لائنا یا, یا محمد محمد پاک باہر نکلو باہر نکلو حضور حیران یہ کون لوگ ہیں بھائی یہ کوئی طریقہ ہے کسی کو بلانے کا حضور باہر تو شیو لیا دیکھا تو بڑا وفد کھڑا ہے کون لو بھائی یہ بنو تبھی میں کیوں آئے ہو نہ ہو نہ دفاخر ہو ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ سے مقابلہ کریں گے اپنے فخر و مباہات بیان کریں گے لیکن رحمت دو جہاں ہیں برداشت کر دیں اسی کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا ان الدی نہ یونا دونوں لا اکثر میرا مدنی محبوب جو لوگ تیرے گھر کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں لگاتے ہیں ان کو عقل نہیں و نو انتہ تخ رائم لان خیر اگر یہ صبر کرتے اگر یہ صبر کر کے کھڑے رہتے انتظار کرتے جب آپ ان کی طرف آتے تو پھر بات کرتے پھر اپنی بات کہتے یہ ادب کا طریقہ تھا یہ طریقہ نہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے جا کے کہو کہ او خروج, او خروج اسی لیے علماء نے مزہ لکھا ہے کہ بھی حضور کی زندگی ہے حضور موجود ہیں اس وقت بھی گھر سے باہر پکارنا ہے جب تک حضور خود نہ آئے پکارو نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاو نہیں وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے حضور کی زندگی میں گھر کے باہر کھڑے ہو کے پکارنا منایا اور تم اپنے ملک میں میلاد بنا کے بلا لو تو یہ جائز ہے عجیب بات ہے کہ جہاں مرضی آئی دیکھ بک آئی ہزور آ گئے اور ایک وقت میں اگر دس لاکھ جگہ پر میلاد ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے ہر جگہ حضور پہنچ گئے اور چلو بھئی ان دس لاکھ میں جو زیادہ پیارے ہوں گے ان کے پاس تشریف لے جاتے ہوں گے چلو دس لاکھ میں دس تو ہوں گے اچھا اور جب وہاں تشریف لے گئے تو جو روزے پہ لوگ سلام پڑھ رہے ہیں وہ کس پہ پڑھ رہے ہیں یہ ہر جگہ ایک مثالی چیز ہے ایک تصور ہے تخیل ہے حقیقت نہیں بس عجیب باتیں ہیں ولی فیما یا شکون ہر آدمی نے جو ایک دین اختیار کر لیا ہے نا اسی پہ ڈٹا ہوا ہے سوچنے پر بھی تیار نہیں کہ میں حق پر بھی ہوں کہ نہیں میں ٹھنڈے دل سے غور تو کروں چلو بھی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے سچ ہے تو سچ ہے کوئی غصے کی بات تو ہے ہی نہیں نا اللہ نے علم جو دیا ہے تعلیم دی ہے سوچ تو لوں نا میں اللہ پاک پاک حکم دیتا ہے کہ میرے بدنی پاک کو گھر کے کمرے کے باہر سے کھڑے ہو کر بھی خبردار آواز مت دو اور اتنی زور سے بات مت کرنا کہ تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو جائے اگر تمہاری آواز بھی ذرا بے ادبی سے اونچی ہو گئی تو میں تمہارے سارے عمل برباد کروں حضور بار آئے ان فر نے کہا جی ہم مقابلہ مقابل کرتے تھے اس کو کہتے تھے ففاق و تمادو کہ جی ہم اپنا بیان کرتے ہیں تم اپنا بیان کرو انہوں نے کہا حضور ہمارا خطیب پہلے تقریر کرے گا تقریر کرو اس نے جناب جوں تقریر شروع کی کہ بنو تمیم, بنو تمیم ایسے اور بنو تمیم ایسے اور بنو تمیم ایسے اور بنو تمیم ایسے حضور نے اس کے بعد جب وہ خاموش آیا ان پر میں صابت میں کیسے جواب دو صابت میں نے کھڑے اس نے کہا کیا تم فخر کرتے گھوڑوں پر لڑائی پر قوم پر نہو نف تخرو بے رسور ہم تو یہ فخر کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہمارے ساتھ نہف تک سلح نہ بالبدینہ نہلام نہ فخر کرتے ہیں قوم کیا ہے نصب کیا ہے وطن کیا ہے جب تقریر ختم کی تو کیا لگے خطیبوں کو خیر ان میں خطیب بھئی تمہارا خطیب جو ہے نا مسلمانوں کا ہمارے خطیب سے اچھا ہے اچھا اب ہم شعروں میں مقابلہ کریں اپنے شاعر کو کھڑا کر دیا شعر پڑھے حضور نے کہاسان تم جواب دو حضرت حسان نے حضور کی مدہ میں کسی پڑھا اب جب ختم ہوا تو ہم, ہم سے اچھا ہے چلو حضور ہم نے مان لیا لاتے سب کے سب مسلمان ہو گئے بنو تبیم کا وفد جو تھا مسلمان ہو گئے اسی طریقے سے بنو آ ایک قبیلہ تھا وہ وفد آیا بہت بڑا قبیلہ تھا ان کے سردار تھے اور اس کے ساتھ تھا اربد ابن قیس یہ دونوں بڑے لوگ تھے اور بڑے جنگجو بڑے بہادر قبیلے کو ساتھ لے کے آئے اصل وجہ یہ تھی نا کہ ہر طرف تو اسلام پھیل گیا اب ہر قبیلہ اپنی اپنی جگہ ڈر رہا تھا کہ بھائی اب اکیلے تو ہم جنگ نہیں کر سکتے تو کیوں نہ ہم مسلمان ہو جائیں تو یہ جب آیا تو راستے میں دونوں مشورہ کرنے لگے ابھی تو عامر نے کہا اربد بات سنو میں تو قوم کی مجبوری سے جا رہا ہوں مدی مسلمان ہونا نہیں چاہتا میں انہوں نے کہا یار سچی بات پوچھو تو مسلمان ہو تو میں بھی نہیں چاہتا میں بھی قوم کی مجبوری کی وجہ سے جا رہا ہوں تو اس نے کہا کیا کہا آمر نے دیکھو بات سنو ہم ہیں وفد وفد کی تلاشی بھی نہیں لی جاتی اور وفد کو غیر مسلح بھی نہیں کیا جاتا ہتھیار بھی نہیں چھینے جاتے میں اللہ کے نبی کو باتوں میں لگا دوں گا اور تم تلوار سے حملہ کر دیں کہا ہاں یہ با انہوں نے کہا بٹی یہ جناب تیاری کر کے وفد آ گیا حضور کے پاس بیٹھ گئے تو لا نہیں دیتا, دیتا اس نے دوبارہ کہا اس نے چھ بارہ کہا اس نے چار بار کہا اس نے پانچ بار کہا اب عامر حضور متوجہ ہیں علیحدہ جو بات کرنی ہے کرو اب جب حضور ادھر دیکھ رہے ہیں تو اربت کو دیکھ رہا ہے اربت کو کیا ہو گیا شہر کر رہا ہے تم کی چپ ہو بھی میں تو باتوں میں مشغول کر چکا ہوں نا حضور کو اربت چپ ہاتھ نہیں ہلتا خیر بہرحال جب واپس اسلام نہ لیا واپس چلے گئے تو راستوں میں اس نے عامر اپنے بتفیل نے پوچھا اس نے کہا عربت تمہاری ہماری بات تو طے تھی کہ بھائی میں حضور کو باتوں میں مشغول کروں گا اور تم تلوار سے حملہ کر دو گے اس نے کہا بدبخت میں نے جب بھی تلوار پہ ہاتھ رکھا نا تم حضور کے سامنے آ جاتے تھے تم ان سے پہلے تم آ جاتے تھے میں کیا تمہیں مار دیتا معلوم یہ ہوتا تھا کہ تم آگے آ اور حضور ادھر ہو گئے تو سامنے میرے آتے تھے تم تو تم کو تلوار کیسے مارتے تم تو میرے دوست ہو اس نے کہا واللہ اس نے کہا واللہ نے کیا چپیٹا رہتا تم نہیں جانتے میں کتنا بڑا بہادر آدمی ہوں انہوں نے کہا یار یہ تو کمال ہو گیا میں تو دور بیٹھا تھا اور یہ عمر ابن ابھیل جو ہے سلولیا قبیلہ تھا بھائی اب سلول جہاں کا تھا نا رئی سرمنا وہاں ایک سلولی عورت کے گھر میں آیا رات کو ٹھہرا رات میں ہی اللہ نے اس پر تعاون کا ایک پھوڑا جو ہے مسلط کیا عربی میں اس کو کہتے تھے غدہ تھوڑا مسلمت گیا اور صبح تک جناب وہ بالکل اس حال میں پہنچ گیا کہ مرنے لگ گیا لیکن گھر والوں کو بلایا کہتے ہیں میرا گھوڑا لے آؤ جلدی مجھے گھوڑے پہ بٹھا دو ابو تو فی بیت تھی ابو تو فی بیت کہ موت من جی ایک جانور جیسے اس دیا سے مر جاتا ہے اسی طرح میں کتے کی موت مروں یہاں مجھے گھوڑے پر تو بٹھاؤ میں جنگ کروں گا لڑوں گا مروں گا اور گھوڑے پہ بیٹھتے بیٹھتے بیٹ گیلا مر گیا وہ تو باقی اربد نے کیس بچ گیا ابھی وہ اپنی قوم کو تیار کر رہا سفر کے لیے کہ آسمان کی بجلی گری اور اس کے بعد صرف وہی اربد ابن قیس کو مٹی میں ملا دیا باقی کسی کو خوش نہیں ہوا اللہ تبارک و بتا اس کو بھی قرآن میں بیان کیا وہ اللہ نے وہ واقعہ بھی بیان کیا کہ ہم جب جاتے ہیں تو ہم ان کو سوائے کے ساتھ یجادی رونہ اللہ میں جو جھگڑے کرتے ہیں ان کو بجلی میں کر بھی ہم مار دیتے ہیں اچھا جب یہ دونوں مرے نا تو پوری قوم ڈر گئی نے کہا یار واپس چلو بدی ہم تو مسلمان ہوتے دیکھے بدبختوں کا کیا حال ہوا تو وہ وفد بھی بنی عامر کا واپس آئے آ کے سارے کا سارا مسلمان ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اسلام لے آئے اب ان کے جانے کے بعد جو ہے وفد آیا بنو تمیم کا بنی کیس اچھا بنو قیس میں ایک آدمی تھے ان کے سردار تھے ان کا نام تھا احنف اہنف نے اچھا بنو قیس جو آئے نا جی تو کے گئے دو دو آدمی چار چار آدمی ہماری بےت کریں ہمیں مسلمان کریں باغ تیار رہے اہنف جو تھے وہ چلے گئے جا کر سامان اتارا غسل کیا کپڑے پہنے خوشبو لگائی تیار ہو کے حضور کے دربار میں آئے حضور نے فرمایا احنف میں بڑا خوش ہوں تمہیں اللہ نے جو دو صفتیں دی ہیں نا الہلم ایک تو تمہارے اندر حلم ہے اور ایک حوصلہ ہے ہر کام کو آرام سے کرنا یہ ٹھیک ہے تمہاری قوم تو بڑی جلد باز ہے لیکن تم نے ایسا کیا اور یہ اتنا بڑا حوصلے والا شخص تھا کہ اس کی نوکرانی ایک دفعہ گرم پانی اٹھا کے جا رہی تھی تو اس کا چھوٹا بچہ دو ماہ کا سو رہا تھا تو اس کے ہاتھ سے وہ برتن گرا تو اس کا بچہ جل کے مر گیا لیکن اس نے ایک لفظ بھی نکرانی سے نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اتنا بڑا حوصلے والا آدمی تھا تو بنو قیس کا وفد جو ہے یہ بھی مسلمان ان کے جانے کے بعد بنو مسلم بنو بنی حنفیہ ان کا وفد جو ہے وہ مسلم کداب جو تھا اس کی سرکردگی میں آیا یہ ایک لاکھ تو ان کی صرف فوج تھی یہ یمامہ کے لوگ تھے ریاض کے علاقے میں ایک جگہ ہے یمامہ بنی حنفیہ اس جگہ کے لوگ یہ جب آیا تو جب مدینے کے قریب آ گئے تو مسلمان کہنے لگا میں تو نہیں جاتا تم جاتے ہو تو جاؤ میں تو نہیں جاتا میں تو مسلمان نہیں ہوتا وہ چلے گئے اسلام لے آئے اچھا جب لوگ آتے تھے وفد آتے تھے اسلام لاتے تھے تو حضور ان کو کچھ نہ کچھ ہدیہ بھی دے دیتے تھے تاکہ بھی ان کا دل جو ہے متوجہ ہو تعلیف قلب ہو ح ہدایا میں الما کم کوئی اور بھی ہے اور نے کہا جی ہاں مسلمہ ہمارے ساتھ ہیں وہ نے کہا کہ تم یہاں سامان چھوڑ دو میں سامان کی نگرانی کر دوں بات رکھ گئے کہ جی اتنا بڑے قابل کا سامان تھا اب سارا لے کر اٹھا کر تو ہمارا میں آ جاتے نا مسجد میں تو وہ سامان کیا آپ نے اچھا اچھی بات ہے پھر بھی تمہارا کچھ نہ کچھ تو کام کرا یہ ہدیہ اس کو بھی دے دینا جب اس کو مل تو کہنے اچھا اللہ کے نبی نے مجھے ہدیہ چلو میں بھی جاتا ہوں یار مسلمان ہونے کے لیے پھر چلو. پھر آ گیا مدین کرنے لگا گیا محمد صلی اللہ علیہ اگر ایک بات آپ میری مان لینا تو میں مسلمان ہوتا ہوں اور میری ایک لاکھ کا جو لڑا کا جوان ہے وہ سب آپ کے قدموں پہ قربان ہوگا کیا بات انہوں نے کہا ایسا کریں کہ آپ مجھے یہ لکھ دیں کہ آپ کے بعد جو خلافت ہے نا خلیفہ میں بنوں گا حضور کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی ارجون عربی میں کہتے ہیں ارجون چھوٹی سی شاخ کجور کی ہم نے فرمایا تم اگر یہ بھی کہو نا یہ بھی میں تمہیں نہیں دوں گا تم خلافت کی بات کرتے ہو جاؤ بھاگ جاؤ اچھا اسلام ہے خلافت لے کر مسلمان ہونا چاہتے ہو اسلام اللہ کے لیے ہوتا ہے لالچ کے لیے تھوڑا ہوتا ہے کہ جی کل مجھے اگر آپ عہدہ دے دیں تو ہم ٹھیک ہے قبول کرتے ہیں مجھے نہیں ہے تمہارے اسلام کو خیر کیے, چلا کیا چلا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ گویا ساری دنیا کا سونا چاندی ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا اور ان میں سے مجھے دو کنگن جو ہے پہنائے گئے ہاتھ میں سونے کے اور میں دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ اللہ کا نبی اور سونے کے کنگن فن میں نے ان کو پھونک ماری فتارا وہ دونوں میرے ہاتھ سے نکل کے اڑ گئے صاحب نے کہا فام او یار اللہ اس خواب کی تعبیر کیا جھوٹے ظاہر ہوں گے میرے زمانے میں جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن اللہ ان کے زور کو نہیں چلنے دیں گے اسلام غالب ہو جائے گا تو ان دو جھوٹوں میں سے ایک یہ تھا مسئل ابت عبد القزاب اور دوسرا تھا اسود انسی یمن میں ان دونوں نے حضور کی زندگی میں نبوت کا دعوی کر ایک آدمی تھا نہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا مسلمان تھا قرآن لکھتا تھا بڑا نوجوان بڑا ذکی بڑا حافظ قرآن بڑا عابد زائد، یہ جب گیا واپس تو اس کو مسلمہ ہی تھا، اسی علاقے کا بڑی حنفیہ کا جہاں کا مسلمہ تھا تو مسلمہ نے اس کو بلایا اس نے کہا کہ نہ ہر بات سنو تم بڑے بڑے لکھے آدمی ہو تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا بھی پتا ہے تمہیں قرآن کا بھی پتا ہے اگر تم مجھے نبی مان لو نا تو میں تمہیں اپنا بادشاہ بھی بناتا ہوں اور اپنے ملک میں حصہ دار بھی بناتا ہوں سرداری میں بھی حصہ دیتا ہوں وہ بھی اس دھوکھے میں آ کے مرتد ہو گیا اور اس کے بعد اس نے آ کے اعلان کیا کہ اللہ کے نبی مدینے میں کہہ رہے تھے مسلمان رسول اللہ کے مسلمہ بھی اللہ کا نبی ہے اب وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی دوڑے اور پھر مسلمہ کی بت ہو گئے مرتد ہو گئے سارے کے سارے انہوں نے کہا جب مسلمہ بھی نبی ہے تو ہماری قوم کا بھی ہے تو ہم پھر اس نبی کو کیوں آنے ہم اپنے نبی کو کیوں نہ مانے یہ وہی مسلمت القداب ہے جس کے بارے میں حضور نے خواب دیکھا اچھا اس کا ایک عجیب لطیفہ بھی ہے ایک دن بیٹھا ہوا تھا اپنے سارے ساتھیوں نے جو اس کے خاص یعنی بے تکلف لوگ تھے نا جیسے آج کل ایک جدید اصطلاح ہے کہ یہ کچن کیبنٹ ہے کچن کا بھی نہ ہوتی ہے نا خاص خاص لوگ ہوتے ہیں تو بہرحال اللہ واہ فرمائے وہ جو اس کے خاص خاص لوگ تھے وہ جو بیٹھے تھے انہوں نے دیکھو ہی تم نبی بن گئے ہم نے تو تمہیں مان لیا نبی لیکن نہ تو تم پر کوئی واہ اتری نہ تم پر کوئی کتاب آئی نہ تم پر کوئی قرآن آیا اللہ کے نبی پہ دبا آتی ہے قرآن پڑھتے ہیں قرآن سناتے ہیں انہوں نے کہا ہاں یہ تم ٹھیک کہتے ہو واہ مجھ پہ بھی اترتی ہے میں ٹھیک ہے سناؤں گا میں بھی سناؤں تو دوسرے دن جناب اس نے قرآن سنایا اپنی برادری کے جو خاص لوگ تھے ان کو بلایا اور کہا کہ رات واہ مجھ پہ بھی, بھی قرآن میں ربك تو مجھ بھی, بھی قرآن اترا ہے کہ, کہ مجھ پر بھی تباہی اتری ہے کہ فیل و فیل کیا ہوتا ہے ہاتھی جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور سونڈ لمبی ہوتی ہے انہوں نے کہا یہ قرآن کسی اور کو نہ سنانا جوتے مار مار کے گنجا کر دیں گے ایک ایسا قرآن ہے الفیل و ملفیل وا ادرا کملفیل کثیر خرطو مہو تویل یہ قرآن ہے بد بخت یہ تو ہم تیرے خاص ساتھی ہیں ہمیں بھی معلوم ہو رہا ہے کہ تو بکواس کر رہا ہے تو کوئی اور سنے گا تو کیا کرے گا آئندہ نہ سنانا یہ بھائی بس اپنی حد تک رکھنا ایسے لوگوں کا بھائی بھی تو ایسا ہوتا ہے نا؟ مرزا قادیانی سے بھی پوچھا گیا کہ جناب آپ جو نبی ہیں تو آپ کا بھائی ان نے کہا ہاں بالکل میرے اوپر بھی فرشتہ اترتا ہے انہوں نے کہا جی اس کا نام سے کہا ٹیچی نبی انگریزی تھا نا تو فرشتہ کون سا اترنا تھا نوری فرشتہ بھی انگریزی اترنا تھا نا تو ان پر جو فرشتہ اترا کرتا تھا وہ ٹیچی تھا اچھا اس فرشتے نے خبر کیا دی اس نے خبر یہ دی کہ محمدی بیگم جو ہے تیری بیوی بنے گی جیسے بی بی زینب کے بارے میں تھا نا اللہ نے حکم دیا تھا کہ تیری بیوی ہے تو اس نے بھی تو کوئی واہی بنانی تھی نا اپنی اچھا خدا کی شان دیکھو کہ محمدی بیگم اس کے رشتے دار تھی اس کے رشتے دار تھے قریبی تو اس نے جناب پیغام بھیجا اس کو پتا چلا تھا اصل میں کہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے یہ اس کے پیچھے پڑ گیا تو اس نے پیغام بھیجا کہ جی رشتہ دے دو انہیں کام نہیں دیتے اس نے بڑا زور لگایا بھی پیسے لے لو دولت لے لو رقبہ لے لو انگریزوں سے جگیریں دلا دیتا ہوں لیکن اس لڑکی کا رشتہ مجھے دو وہ بھی کوئی پکے مسلمان تھے انہوں نے کہا جو مرضی آئے گھر تمہیں نہیں دیں گے تمہارے جیسے جھوٹے مرتد کو کون لڑکی دے دے تم تو کافر ہو کافر کو ہم لڑکی دے دیں مسلمان تو اس نے پھر یہ واہی بنائی کہ مجھ پر واہی نادل ہوئی ہے اللہ فیصلہ کر چکا ہے عرش پر کے محمدی بیگم جو ہے وہ میرے نکاح میں آئے گی اگر تم لوگوں نے میرے نکاح میں نہ دی تو تین مہینے کے اندر اندر محمدی بیگم مر جائے گی محمدی بیگم کو پتا چلا لوگوں نے ڈرایا عورتوں نے ڈرایا عورتیں تو بڑی ضعیف ہوتی ہیں نا کمزور عقیدے کی انہوں نے کہا بی بی مرنے سے تو بہتر ہے نا شادی کر لو کیا ہے جائیداد بھی ملتی ہے سب کچھ ملتا ہے انہوں نے کہا مرزے کو جا کے کہہ دو کہ اگر تو تم پہلے مر گئے تو تم جھوٹے ہو اور میں پہلے مر گئی تو پھر میرا مذہب جھوٹا ہے لیکن تم پہلے مرو گے میں نہیں مرتی تم سے پہلے تین مہینے تو تین مہینے رہ گئے میں مرتی نہیں تم سے پہلے اچھا خدا کی شان ہے مرزا مر گیا محمدی بیگم رہ گئے اللہ نے جھوٹے کو جھوٹا کرنا تھا بھائی تیچی کیا فرشتہ تھا تو بہرحال یہ بن القذاب نے بھی دعوی نبوت حضور کی زندگی میں کیا تھا اور اس کا مقابلہ کس نے کیا تھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ سے جنگ لڑی اور مرتدین کو ایفر کردار پر پہنچایا اب یہ سارے واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت ابو بکر قافلے لے کے حج کے لیے چل پڑے ابھی وہ روانہ ہوئے اور پیچھے بح آ گئے صورت توبہ کبھی اللہ آپ کو پڑھنے کی توفیق دیتی یہ وہی وقت ہے جب صورت توبہ اتری اسی لیے حتیٰ کے بعد مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورت اتنی جلدی میں اتاری گئی کہ بسم اللہ بھی نہیں لکھی گئی اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی گئی کہ مشرقین کی ذلت تھی ان کی فضیحت تھی تو اس میں کون سی آگے رحمت کے فیصلے تھے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اضافہ کیا جائے آگے تو سارا ان کے ساتھ عذاب تھا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 اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں سورت الانفال اور سورت توبہ چونکہ ایک صورت ہیں تو صحابہ نے فاصلہ تو کر دیا لیکن درمیان میں بسم اللہ نہیں رکھی کہ اگر قیامت میں ایک صورت ہے تو ہم نے کٹھی لکھ دی ہے فاطرہ نہیں لکھا اور اگر یہ دو صورتیں ہیں تو ہم نے الگ الگ تو لکھ دی فاطیہ بسم اللہ, الرحمن اللہ لکھی گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ بھئی ایک تو مشرقین سے برات کا اعلان کرو دوسرا یہ اعلان کر دو کہ جنت میں بغیر کسی ایمان کے کوئی داخل نہیں ہوگا تیسرا یہ اعلان کرو کہ اللہ کے کعبے کا کوئی بغیر کپڑوں کے لباس طواف نہیں کرے گا چوتھا یہ اعلان کر دو کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حج نہیں کرے گا پانچواں یہ اعلان کر دو کہ جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے ایک سال کے لیے دو سال کے لیے اس وقت تک تو مکے میں حد حرم میں رہ سکتا ہے معاہدے کے بعد دی رہ سکتا اور جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہے ان کو چار مہینے کی اجازت ہے چار مہینے کے بعد نکل جائے یہ سارے احکام آ گئے حضور نے حضرت علی کو بلائے رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ علی تم ایسا کرو کہ جلدی پہنچو چونکہ یہ بڑے اہم ضابطے اور اہم اعلانات ہیں اور عرب کا عادت ہے کہ یا تو بادشاہ خود اعلان کرے یا بادشاہ کا کوئی قریبی رشتہ دار ایران حضرت علی یہ اعلان لے کے چل پڑے ابھی حضرت ابوبکر راستے میں تھے کہ حضرت علی پہنچ گئے ابھی بکر سلام کیا ابوبکر نے پوچھا ام مأمور حضرت ابھی بکر نے پوچھا کہ حضرت علی آپ کو اللہ کے نبی نے امیر بنا کے بھیجا ہے امامور اگر امیر بنا کے بھیجا ہے تو یہ سب کچھ آپ سنبھالے میں آپ کے ہوں حضرت علی نے عرض کیا گیا ابھی بکرن بل امور اللہ کے نبی نے مجھے امیر نہیں بنایا امیر تو آپ رہیں گے میں امور ہوں لیکن صرف مجھے حکم ملا ہے کہ ان چیزوں کا اعلان جو ہے وہ مکے میں اور مینا میں اور فاد میں تم نے کرنا ہے تو حضرت ابوبکر اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے جب آپ عرفات میں مینا میں مدلفہ میں مکے میں خطبہ پڑھ لیتے تو فرماتے کہ حضرت علی اب اعلان کرو حضرت علی کھڑے ہو جاتے کہ اللہ يدخل الجنت اللہ نفس ایمان کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ اریان آج کے بعد کوئی آدمی بغیر کپڑوں کے قابل کا طواف نہیں کر سکتا اللہ خل المشرق نفل المسجد الحرام اور پھر کوئی مشرق جو ہے اس مدت گزرنے کے بعد مسجد الحرام میں بھی داخل نہیں ہو سکتا اور جن کے ساتھ معاہدہ کیا اسلام نے وہ معاہدے کی مدت پوری ہوگی اور جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے ان کو چار مہینے کی مہلت ہے کہ وہ اللہ کا آرم چھوڑ کے چلے جائیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے گلی گلی خیمہ خیمہ کوچا کوچا اعلان کیا وہ حتأ ہوتی حتہ کہ میری آواز جو تھی وہ بھی بیٹھ گئی تو حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اور خدا کی قدرت ہے کہ یہ ایک قسم کا اشارہ بھی تھا کہ سب سے پہلے پہلا حج ہے پہلی پہلی ذمہ داری ہے اور اس کا امیر کون بن رہے ہیں سیدنا ابھی بکر رضی اللہ تعالی اچھا اور خدا کی شان ہے کہ ان کے وزیر کون بن رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاکہ قیامت تک یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے جو بعد میں فراق باطلہ نے جھگڑا بنایا کہ حضرت علی کو خلیفہ بڑھنا چاہیے تھا حضرت علی کو خلیفہ بڑھنا چاہیے تھا اللہ کے بندے پھر تو وہ نبی کی خلافت نہ ہوئی کچھ انشائیت ہو گئی کہ باپ کے بعد بیٹا بیٹھ بیٹ جائے یہ تو اللہ کے ہاں نبوت ہے نبوت نبوت ہے نبوت کی خلافت خلافت ہے اس میں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بیٹا ہو اگر یہ تقرر ہی دیکھنا تھا پھر سب سے زیادہ حقدار تو بیوی بی فاطمہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے اس سال حضور صلی اللہ علیہ بے ہی تشریف نہ لے گئے حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واپس آگئے اور بڑے بڑے قبائل جو تھے وہ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے زندگی باقی تو بات باقی والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میرا اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستو بھائیو ہو عزیز نوجوان سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس میں الحمد